والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء أما بعد فوالله سميع عليم نشهد ان لا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قرر النصوص باي ينكر الاحكام التي دلت عليها المسوس القطعيه من الكتاب والسنه فحشر الاجساد المسلم كفرا لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى پور شدھ من اور کو علیہ علحمہ شیر کو بیان کرتے ہیں سراہ کامار ہاں ہاٹ میں احکام ان جس میں تعبیر کی کوئی گنجائش نہ ہو یا کا صراحة انکار کرنا یہ کیا ہے کفر ہے مثال کے طور پر مثال دی ہے کہ حشاط جیسے کہ کل قیامت دن سب کے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کے متعلق با حضرات کی یہ تعویل کے حج اجسا جو ہوگا کل کو قیامت والے دن جو دوبارہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا یہ کوئی ایسا نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے بلکہ یہ محض روحانی لذت اور علم ہے بس اور کچھ نہیں ہے کسی کو روحانی طور پر لذت محسوس ہوگی تو کسی کو کیا ہوگا کوئی درد محسوس ہوگا اور بس اس طرح کی تعمیلات کرنا یا اس طریقے سے محسوس کا انکار کرنا یہ سراہدن کفر ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر زنا کی تحمت لگانا جب کہ قرآن مجید میں امنی عائشہ کی پاک پاکدانی کے لیے کئی ساری آیات نازل ہو چکی ہیں یہ بھی کیا ہے کفر ہے اور ایسی معاشیت کو ایسے گناہ کو حلال سمجھنا کہ جس کا گناہ ہونا دریا قطی سے ثابت ہو چکا ہو چاہے وہ گناہ سویرا ہو یا قبیرہ ہو لیکن دلیل سے ثابت ہو چکا ہو کہ یہ گناہ ہے اب اس کو حلال سمجھنا سمجھنا ایک یہ گناہ کا ارتقاب کر لینا وہ الگ بات ہے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے فاسک ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ لیکن اگر اس گناہ کو حلال سمجھنا یہ کیا ہوگا فقط ہوگا دو چیزوں کو الگ الگ سمجھیے گا ایک ہوتے ہیں گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کو حلال سمجھنا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے تو اگر گناہ کو حلال سمجھے کیسے گناہ کو کہ جس کا گناہ ہونا ثابت ہو چکا ہو تحریک ہے مثال کے طور پر شراب کا حرام ہونا ہے شراب کو بھی حلال سمجھے گا یہ جی کیا ہے کفر ہے انکار ہے منا ہے اسی طریقے سے شریعت کے کسی حکم کا استحدہ کرنا مزاج اڑانا اسی طریقے سے کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بھی گیارہ کوفر ہے اب ایک تو یہ ہے کہ اس میں سراہتا استحکار اور اس کا انکار کفر ہے البتہ بات کو کہا ہے یہ فرق یہ ہے حرام لے آئی نہیں اور حرام لے رہی نہیں حرام لے آئی نہیں اور یہ رہائی نہیں کا فرق آپ جانتے ہوں گے اصول بکا وغیرہ میں میں پڑھنے کے بعد پھر بھی ہم باتیں سمجھ لیجیے کہ حرام لے آئی نہیں ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آئیں ہی حرام ہو ٹھیک ہے حرام لے آئی نہیں ہی مثال کے طور پر اندر کا گوشت ہے زنا ہے یہ حرام لے آئی نہیں ہے اور حرام لے آئی نہیں کہ جس میں حرمت زیادہ نہ ہو بلکہ کسی وصف کی وجہ سے آئی ہو اس میں حرمت مثال کے طور پر حیض میں حالت حیض میں اپنی بیوی بی سے ہم کرنا یا اسی طریقے سے رمضان کے اندر روزے رکھنا رمضان کا روزہ اب اس میں جو حرمت آئی ہے کھانے پینے کی تو یہ غیر کی وجہ سے ہے وہ کیا ہے ان ایام کی وجہ سے اس میں حرمت آ ہے پر نہ کھانا پینا کوئی حرام نہیں ہے اسی طریقے سے اپنی بیوی بی سے ہم بستری کرنا نا اور حرام نہیں ہے لیکن حالت حیض میں منع ہے کہ اس میں گندگی کی بنیاد پر وغیرہ کی وجہ سے تو یہ حرمت لے رہی نہیں ہے اس میں وہ بازارات میں فرق کیا کہ اگر حرمت لے آئی نہیں ہو کسی چیز کوئی چیز حرام لے آئی نہیں ہی ہو تو اس کا انکار یہ تو کتنی طور پر اوپر ہے لیکن جب غربت لگائی ہی ہو تو اس میں کیا ہے وہ فرق کرتے ہیں سطح وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر سرا حضرت فرق نہیں ہوگا لیکن دیگر حضرات نے حرام لے آئی نہیں ہی ہو یا حرام لگائی نہیں ہی ہو سب کس میں شامل کیا اگر اس کا استحصال کرے گا اس کا مزاح اڑائے گا یا اس کا انکار کرے گا کہ اس چیز ہے کہ مشرط کہ وہ چیز ثابت ہو اس کا حرام دہائی نہیں ہونا یا حرام ری نہیں ہونا سے ثابت ہو انکار ہوگا مثال پر شراب کا حرام ہونا مردار کھانا خون کا کھانا اسی طریقے سے خنجیر کا کھانا یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کا انکار کفر ہے اس کے بعد ایک اور چیز بیان کیا جامع القال کے حرام حال حلالی جی سر آتے ہوئے فق مل جا لیں یہ بھی نقطہ بیان کیا ہے مجھے ترجمہ میں یہ آ جاتا ہے اس کے بعد ایک چیز اگر کوئی تمنا کرے کسی چیز کی کسی حرام چیز کے بارے میں تمنا کرے کہ کاش کے لیے حلال ہوتا یا کاش کے لیے کام جائز ہوتا حرام نہ ہوتا تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے خصوص سمجھ لیں احکامات دو قسم کے ہیں ایک رو کے جو پہلی شریعت میں بھی ابتداََ ہر شریعت کے اندر وہ حرام اور ناجائز ہی رہے ہیں اور شریعت محمدی بھی وہ ناجائز ہیں مثال کے طور پر جنا کا حرام ہونا قتل کا ناجائز ہونا حرمت قتل اور حرمت جنا یہ وہ دو چیزیں ہیں اس یشکر آبادی چند چیزیں کہ جو تمام کی تمام شریعتوں میں مشترکہ طور پر حرام اور ناجائز رہی ہیں اور بعض وہ اہتمام ہیں کہ جو بعض شریعتوں میں حلال رہے ہیں اور بعض شریعت میں کیا ہوگئے ناجائز ہوگئے شراب کو لے سکتے ہیں اسی طریقے سے اور کا بات ہے تو اب اگر وہ شخص تمنا کرتا ہے اب اگر وہ کرتا ہے ایسی چیز کی کہ جو پہلی کسی شریعت میں جائز تھی اب شریعت محمدی میں ناجائز ہے ایسی چیز کی تمنا کرتا ہے کاش کہ وہ حلال ہوتی پھر پیسہ شخص کاخر نہیں ہوگا لیکن اگر وہ تبنت کرتا ہے ایسی چیز کی کہ کاش کی یہ چیز حرام ہوتی مثال کے طور پر جناح کے حوالے سے تو اگر وہ چیز پہلی شریعت میں نظارہ تھی تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ وہ چیز ہمیشہ سے ہرام رہے حکمت ہے اس میں اس کا ناجائز ہونا ہے اب اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ خراب ہو تو گویا کہ لیے اپنی تمنا کے مطابق یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ جہالت والا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت چاہل کی نسبت کرنا ناجائز اور حرام ہے اس لیے یہ کیا ہوگا ناجائز اور حرام ہوگا جی ہاں چلیے ذرا دیکھیے کتاب میں ورد سے اور مصوص کا رد کرنا جی ہاں اور بہم کرم احکام اللہ کی دلت علی مصوص رخت ہے مصوص کا انکار کرنا رد کرنا اس طور پر کہ یہ کہ ایسے احکامات کا, احکام کا انکار کر لیا جائے کہ جن پر سے قطعی دلالت کرتے ہیں نر کتاب رسول سے وہ کتاب تمام جسموں کا تقریباً شریح للہ تعالی اس لیے کہ اسرحم اللہ تبارت و تعالیٰ کا انکار کرنا ہے یا اس کے رسول کا فمن قضا خاشہ بزنا جس نے امی عائشہ پر تربت لگائی جنا اللہ تعالی خفر. خفر کیا. حلال تو اور جبکہ ثابت ہو جائے کہ یہ کیا ہے معاشیت مدالے اور گزشتہ میں آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں گنا کو کا سانا ہلکا سمجھنا یہ بھی کیا ہے قفر ہے والی والی شریعت اور شریعت کا مزاح یہ, یہ بھی انکار کی علامات میں سے ہے اسی ان ہی اصولوں پر متفرع ہوگا وہ جو فتح نے ذکر کیا ہے کہ انہو حرام جب کوئی شخص ہا, کسی حرام کا بارے کسی حرام کے بارے میں یقین کر لے کہ یہ حلال ہے اب دیکھا جائے گا پنکار حرمت ہو لی آئی اگر اس کی حرمت یہ ہی ہے جیسے کہ جنا وغیرہ وہ قطب اور ثابت سے ہو چکا وہ کافر ہوگا اللہ فلاں ورنہ نہیں ورنہ نہیں مطلب کہ بے ان یا کون حرمت ہو اس طور پر کہ اس کی حرمت یہ آئی نہیں نہ بلکہ لگائی گئی ہو جیسے کیا رمضان پر کہا نے او اور حرام کا کوئی فرق بیگ نہیں کیا فقار اور کہا کہ من کا منستا حل حرام ہو جو حلال تم جگہ حرام کو نبی صلی اللہ محو رابع کے دین میں اس کا حرام ہونا معلوم ہو چکا ہو کہ اوکے محرم کے ساتھ نکاح کرنا کہ محرم, محرم کسی محرم کے ساتھ نکاح کرنا اوشر خمر یا شراب کا پینا وقل میتا یا مردار کھانا یا خون یا خنجیر کا کھانا ضرورت ہے بغیر ضرورت ہے فکا کرم جیسا چمکا کرا فاشن اور ان افعال کا کرنا بغیر حلال سمجھنے کے یہ کیا ہوگا, ہوگا؟, کفر ہوگا. ومن اور جس شخص نے حلال سمجھا شرب البیز خراب نبیس کو پینا اس حد تک پینے کو جو کیا وہ کہتے ہیں اس کو نشے کی حد تک لے جانے والی ہو اس کو اگر حلال سمجھا جو نشہ او نبیس وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. حرام چیز کو حلال کہہ رہا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور یا یہ تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کو حلال کہہ کر بیچ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام ہے تو ایسی صورت میں کا حکم نہیں لگایا جائے گا یہی بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی حرام کے بارے میں یہ کہے کہا حلال ہو یہ حلال ہو اس لیے کہ روایت دینے کے لیے سامان کو روایت دینے کے لیے مطلب سامان بیچنے وغیرہ کے لیے اور بے حکمل جائے یا کی وجہ سے لا کر ایسا شخص نہیں ہوگا تمنا اگر کوئی شخص تمنا کرے کسی چیز کے بارے میں تو اب کیا ہوگا دو قسم کی سورتیں میں نے بتائی ہیں اللہ یا یا لما ی شکا علیہ جب اس پر مشکل ہو تو کفر کا حکم نہیں لگے گا بخلا با تمنا کے کے جب کسی ایسی چیز کی تمنا کرے اللہ یہ کیا کسی شخص کا بغیر بغیر حق پہننا پرو ایسا شخص کافر ہوگا اس لیے اس کی حرمت ثابت رہی ہے تمام ادیان میں کس کی جناح کی اور قتل کی مواف قتل حکمت اللہ تبارک کے موافق بات اور جس شخص نے حکمت سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے فخر اراد اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ متشف نہ رہے جہالت جہالت کا گمان رکھنا ہے اور یہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہے وزاطرہ امام الفسی بھی کتاب کتاب یہ ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ کیا ہے حرام یہ آئی نہیں یا حرامی بعض حضرات اس نے فرق کیا اور بعد میں کا مطلق حرام اور نجائز ہے ایسا شخص کیا ہوگا کافر ہوگا قرآن سرخی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی بی کے ذات حالت حیض میں ہم بستری کو حلال جانا تو وہ کیا ہوگا کافر ہوگا البتن نواز رات میں محمد رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہوگا وجہ یہی ہے کہ وہ پھر حرام لہائی نہیں اور لے لہرائی میں فرق کرتے ہیں کہ یہ حرام لے آئی نہیں ہی نہیں ہے بلکہ لہرائی ہے اور غیر کیا ہے یعنی گندگی کی وجہ سے ایک تو یہ کہ حرام لے آئی نہیں کہ کا حکم ہے نش ہے بس اب لہٰذا اس وجہ سے حرام ہو اور دوسرا یہ ہے کہ لگائی نہیں غیر کی وجہ سے کہ چونکہ اس میں کیا ہے وہ کیا ہے زندگی کا لہذا علمت کیا ہے یہ بلی ہے لہذا وہ فرق کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لگائی رہی یہ حرام لے گئی نہیں تو اس لیے کیا ہوگا کافر نہیں ہوگا رہ جاتی ہے بات لباس کی کہ اگر ہم اپنی بیوی سے لباس کریں تو اس کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ وہ کو نہیں ہے کہ اس کو قیاس کیا گیا ہے اس کی غرمت کو جو قیاس کیا گیا ہے وہ حالت حیض پر قیاس کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی مخصوص صلاح نہیں ہے وضاکر مام خنسی کی کتابیں کتابیں اللہ علیہ اللہ وقت الحافی بیو، اور, نوادر اور نوادر یہی ان بات صحیح ہے اور امراطی والا صحیح قول کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنا کیا ہے؟ نہیں ہے. تعالی تعالیٰ اچھا جی آج کل کے لوگ پردے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حالات ہوتا یہ بھی کفر ہے نہیں اس کو کفر نہیں کہہ سکتے میں آپ کو بتا دیا کہ دو چیزوں میں فرق ہے ایک وہ ہے کہ جو دو تمام کی تمام شریعتوں میں کیا چیز ہو ناجائز نہیں ہو اس کے بارے میں اگر کوئی یہ شخص تمنا کرے تو وہ تو کیا ہے ناجائز پردہ تو خود اسلام میں خدا اسلام میں جائز رہا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی تمنا کرتا پھر یہ کس وجہ سے کہ اگر کسی کے لیے کوئی مشکل ہوئے کوئی اپنے جو مشکل سمجھتا ہے ظاہر ہے وہی کوئی خاتون کہے گی بیچاری کے جس کو بہت مشکل لگتا ہوگا پرنہ تو نہیں کرتے پردہ نہ کرنا دیکھیے یہ گناہ ہے پردہ نہ کرنا اور اس حکم کی توہین کرنا یہ کیا ہوگا کفر ہوگا یا اس کو حلال سمجھنا وہ کفر ہوگا وہ الگ لیکن تمنا کرنا کاش کے لیے جائز ہوگا یہ کیا ہے کفر نہیں ہوگا البتہ اچھی بات نہیں ہے تمنا کرنا بھی لیکن کفر بہرحال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں سب کو خیر واقعی دیکھیں تمنا کرنا مطلب مشقت کی وجہ سے بالکل جائز ہے کہ مشقت ہے اس لیے تمنا کی جا رہی ہے لیکن بشرطے کہ وہ چیز ایسی نہ ہو تو پل ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمام شریعت جائز رہا السلام علیکم